السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقفرہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شاء اللہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ بھائیوں کو ماشاء اللہ جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج الحمدللہ للہ بےلیکس پر پہلے سے اسلامی بھائی موجود ہیں الحمدللہ, الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمت عملی کے ساتھ اور حسن تدبیر کے ساتھ آمین آمین آمین انشاءاللہ تبارک و تعالی وط درس قرآن کا ہم آغاز کرتے ہیں آج آپ کی جنگ میں ہے کہ سولم ستارے میں سورہ پاحا سے جو ہے ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے تو ابھی انشاءاللہ شاء درس قرآن ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک ناشریف ہوگی اور سیرت پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گز کہ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے بھی جوابات آپ کو دے سکیں <الحمد للہ> رب العالمین اللہ <الصلاة> والسلام علی سید <المرسلين> <المام باعد> <فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم>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 وآلہ وآلہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا قبیبی یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سورہ تاہہ کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں سورہ کہا سے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کل قرآن علی تشخا ترجمہ کنز ایمان اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو اللہ اکبر اس آیت پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ تمام شب کے قیام کی اے محبوب تکلیف نہ کرو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں بہت جوہد فرماتے تھے اور تمام شب قیام میں گزارتے یہاں تک کہ قدم مبارک ورم کر آتے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ صلاحت وسلام نے حاضر ہو کر میں الہی عرض کیا کہ اپنے نفس پاک کو کچھ راحت دیجئے اس کا بھی حق ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ متاسف رہتے تھے اور خاطر مبارک پر اس سبب سے رنج و ملال رہا کرتا تھا اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے سبحان اللہ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے محبوب پاس صد اللہ صاح علیہ وسلم سے کتنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو سبحان اللہ یہ دوسری آیت ہے ورنہ پہلی آیت پہا پر مشتمل ہے اور پاہا کا جو معنی ہے اب چونکہ اس سے متعلق ہم متعدد مرتبہ کر چکے ہیں کہ پوہا جو ہے یہ حروف مقدعات میں سے ہے اللہ رسول نے اس کا حقیقی معنی عام نہیں فرمایا ارشاد نہیں فرمایا لیکن مفسرین میں سے بعض نے اندازے کی بنیاد پر ان کا ترجمہ موقع کے ترجمے حروف مطاعات کے بھی پیش کیے ہیں مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابن عباس حضرت سیدنا حسن بصری حضرت سیدنا سعید بن جدید اور حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ فوح کا معنی ہے اے آدمی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے اسماں میں سے ایک اسم ہے حضرت ابو سلیمان دمشقی کہتے ہیں کہ تو سے مراد توبہ ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے اور ہاغ سے مراد مکہ ہے تو تا ہا کا مطلب ہو گیا مکہ مدینہ طالبی نے کہا کہ تو سے مراد ہے اہل جنت کی خوشی اور ہا سے مراد ہے اہل دو کی ذلت اور کاڈبی کا دوسرا قول ہے کہ خطاب جمل کے اعتبار سے پاک کے نو عدد ہیں اور ہا کے پانچ عدد ہیں سو یہ چودہ عدد ہوئے یعنی چودہویں کی رات کے چاند اور اس کا معنی یہ ہے اے بدر کامل یعنی چودہویں کے چاند یعنی محبوب پاک ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ اور حضرت علی بن ابی طلحہ نے کہا کہ توحا اللہ کا نام ہے اور اس نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے اور ایک قول یہ ہے علامہ کرتبی کا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم ہے اور اللہ نے آپ کا نام توحا رکھا جیسے اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ مختلف اقوال ہیں توحا کے بارے میں اور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مشقت میں پڑھنے سے متعلق جو فرمایا اس کی بھی آپ نے تفسیر جو ہے وہ سماعت فرما لی چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے آئس نمبر تین اللہ یخشا ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو یعنی وہ اس سے نفع اٹھائے گا ہدایت پائے گا تنزیل من من خلق ولا اس کا تارا ہوا اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اور رحمان و ال وہ بڑی مہر والا اس نے ارش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے لہو ما فل سماوات و ما فل عرب وما بئی نہما وما پخرا اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ اس کے ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ انتظہر بال قولی فہم نہ علامہ و اخا اور اگر تو بات پکار کرتے ہیں تو وہ تو بید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اللہ لا الہ الا اللہ لہ الاسماء الحسن اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسی کے ہیں سب اچھے نام تو یہ چھ آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں دو پہلے چھ یہ تو کل آٹھ آیات مقدسہ ہو گئی دیکھیے تیسری آیتیں پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تبلیغ کے سلسلے میں مشقت برداشت کریں تھکاوٹ اٹھائیں بلکہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ اس قرآن سے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں تو اس پر جو ہے یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن کی نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے کیوں خاص کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ فی نفس ہی تو قرآن سب کے لیے نصیحت ہے لیکن واقع میں اس قرآن سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں چنانچہ چاہے آیت نمبر چار میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اس آیت میں اللہ نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا وہ عظیم ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے جو رحمان ہے عرش پر جلوہ فرما ہے اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے اور زمین کی تہ میں ہے کیونکہ مخلوق اور نعمت کی عظمت سے اس کے خالق اور من کی عظمت ظاہر ہوگی کہ جو مخلوق اتنی عظیم ہے اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا اور جو نعمت اس قدر عظیم ہے اس نعمت کا دینے والا کس قدر عظیم ہوگا اور جب اس قدر عظیم ذات نے قرآن کو نازل کیا تو وہ قرآن کس قدر عظیم ہوگا اور قرآن کی عظمت اس لیے بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کے معنی میں غور و فکر کریں اس کے حقائق میں تدبر کریں کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس اپنا نمائندہ یا سفیر بھیجتا ہے تو اگر وہ بھیجنے والا بہت عظیم اور صاحب اقتدار ہو تو اس سفیر اور نمائندے کو بہت اہمیت اور قابل قدمی سے اس کے احکام کی اطاعت کی جاتی ہے تو ارشاد فرمایا گیا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں اور جو کچھ اس گھیلی مٹی کے نیچے مراد اس سے یہ ہے کہ جو سات آسمانوں کے نیچے ہے کائنات میں جو کچھ ہے عرش و سماوات زمین و تحت و سڑا کچھ ہو کہیں ہو سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہے اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو وید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے یعنی سر یعنی بید یہ وہ ہے کہ جس کو آدمی رکھتا اور چھپاتا ہے راز جسے کہتے ہیں اور اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہے جس کو انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا بھی نہیں نہ اس سے اس کا ارادہ متعلق ہوا نہ اس تک خیال پہنچا اور ایک قول یہ ہے کہ بید, بید سے مراد وہ ہے جس کو انسانوں سے چھپاتا ہے اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز وسوسہ ہے پر ایک قول یہ ہے کہ بید بندے کا وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے اس سے زیادہ پوشیدہ ربانی اسرار ہیں جن کو اللہ جانتا ہے بندہ نہیں جانتا تو آیت میں تنگی ہے کہ آدمی کو کباش افعال سے پرہیز کرنا چاہیے وہ ظاہرہ ہو یا باطنہ کیونکہ اللہ وبارک وطا اعلیٰ سے کچھ چھپا نہیں اور اس میں نیک امال پر ترغیب بھی ہے کہ تاعت ظاہر ہو یا باطن اللہ سے چھپی نہیں وہ جزا عطا فرمائے گا تفصیل بیضامی میں قول سے ذکر الہی اور دعا مراد دی ہے اور فرمایا ہے کہ آیت میں اس پر تم کی گئی ہے کہ ذکر و دعا میں جہر اللہ کو سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ذکر کو نفس میں راسخ کرنے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغولی سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے ہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسی کے ہیں سب اچھے نام وہ واحد بزاد ہے اسما صفات عبارات ہیں ظاہر ہے کہ تعدد عبارات تعدد معنی کو مقتدا نہیں ہے تو جتنے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ تبارک کا جل وط کے ہیں اور اس میں یہ آئس میں اللہ لا الہ اللہ کا جو جملہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے حضرت سیدنا ابو ہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یا صلی اللہ تعالی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی زیادہ سعادت عادت حاصل کون کرے گا رسول باغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہی گمان تھا اے ابو حریرا کہ اس کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت وہ شخص حاصل کرے گا جس نے اخلاص قلب کے ساتھ کہا ہو لا الہ الا اللہ اور حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا پوچھا گیا اخلاص کیا ہے تو فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے باز رہے تو اسما الحسن تمام اچھے نام اسی کے ہیں تو حضرت سیدنا ابو حدیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ننانوے اسماں ہیں جس نے ان کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی آیت نمبر نو اور دس میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہی تو موسا اور کچھ تمہیں موسا کی خبر آئی اذ رآنا اذ رآنا کم علم جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی بی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں تو یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت سیدنا موس علیہ صلاح و کا جو کہ یہاں سورہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے اور فرمایا گیا کہ کچھ تمہیں موسا کی خبر آئی تو مراد یہ ہے کہ حضرت موس علیہ السلام کے احوال کا بیان فرمایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام جو درجۂ ادیا پاتے ہیں وہ ادائے فرائض نبوت و رسالت میں کس قدر مشقتیں برداشت کرتے حضرت سیدنا موس علیہ السلاۃ السلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے جس میں آپ مدین سے مصر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے آپ کے اہل بیت ہمراہ تھے اور آپ نے بادشاہ نے شام کے اندیشے سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں قطع مسافت اختیار فرمائی بی بی صاحبہ حاملہ تھیں چلتے چلتے تور کے گرمی جانب پہنچے یہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو درد ذہ شروع ہوا یہ رات اندھیری تھی برف پڑ رہی تھی سردی شدت کی تھی آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی ٹھیک ہے نا آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی تو جب اس نے ایک آگ دیکھی آر جب اس نے ایک آگ دیکھی فالی اہلی تو اپنی بیوی بی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ میں جو ہے وہ رستہ پاؤں تو دیکھیے حضرت وہ بالمنب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا موسا علیہ سلاط وسلام نے آگ کو دیکھا تو وہ تھوڑی دور چلے حتیٰ کہ آگ کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے انہوں نے دیکھا وہ بہت عظیم الشان آگ تھی اور جو ایک سرسبز درخت کی شاخوں سے بڑھک رہی تھی اور آگ کے بڑکنے سے درخت جلنے کی بجائے اور زیادہ سرسبز ہو رہا تھا اور اس کا حسن اور زیادہ نکھر رہا تھا حضرت سیدنا موسع سلاط السلام نے سوچا یہ ایسی آگ ہے کہ اس سے انگارے حاصل نہیں کیے جا سکتے وہ وہاں پر حیران کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں یہیں پر کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں وہ اسی کیفیت میں تھے کہ اس درخت سے امودی شکل میں آسمان کی جانب ایک نور بلند ہوا جو سورج کی شبا کی مثل تھا اور اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی وہ اسی خوف اور دہشت کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے کہ درخت سے ایک بلند آواز آئی یا موسا بلند آواز آئی نمبر گیارہ سے چودہ تک تلاوت کر رہا ہوں فلما نودیا یا موسا پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی اے موسیٰ انی انا ربک فخ لعنع لک بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال انک بالواد المقدس توا بے شک تو پاک جنگل توا میں ہے وانختر تک فستمع لما یوحا اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے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 اور اس میں ارشاد یہ فرمایا گیا ہے پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی اے موسا یعنی ایک درخت سر سبز اور شاداب حضرت موسا علیہ السلام نے دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا جتنا اس کے قریب جاتے ہیں دور ہوتا ہے جب پھیر جاتے ہیں قریب ہوتا ہے اس وقت آپ کو یہ ندا آئی یا موسا بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال اس میں توازو اور بقائے معظمہ کا احترام اور وادی مقدس کی خاک سے حصول برکت کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے نالین یعنی جوتے اتار بے شک تو پاک جنگل توا میں ہے تو توا وادی مقدس کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا فرمایا کہ میں نے تجھے پسند کیا وہ انق پر میں نے تجھے پسند کیا یعنی تیری قوم میں سے نبوت و رسالت و شرف کلام کے ساتھ مشرف فرمایا یہ ندا حضرت مص علیہ السلام نے اپنے ہر جزے بدن سے سنی اور قوت سامعہ ایسی عام ہوئی کہ تمام جسم مقدس کان بن گیا سبحان اللہ بھائی اللہ کے کلام فرما رہے ہیں تو سارا جسم کان بن گیا اور سارے جسم سے سن رہے ہیں اللہ کا پاک کلام تو فرمایا اب کان لگا کر سن جو تجھے وہی ہوتی ہے بے شک میں ہی ہوں اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ تاکہ تو اس میں مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص اور میری رضا مقصود ہو کوئی دوسری غرض نہ ہو اسی طرح ریا کا دخل نہ ہو یا یہ معنی ہے کہ تو میری نماز قائم رکھ تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اعظم فرائض نماز ہے تو جب درخت سے ندا کی گئی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے وہب بن منبا سے روایت کیا کہ جب درخت سے ندا کی گئی اے موسا تو حضرت موسا علیہ سلاط وسلام نے فورن جواب دیا لبئی حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو کس نے پکارا ہے لیکن ان کو اس آواز سے انس ہو گیا اس لیے انہوں نے بار بار لبئی کہا انہوں نے کہا میں آپ کی آواز سن رہا ہوں اور میں آپ کی جگہ کو نہیں دیکھ رہا آپ کہاں ہیں تو فرمایا میں تمہارے اوپر ہوں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے قریب ہوں جب حضرت موس علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو یقین ہو گیا کہ یہ کلام ان کے رب کے سوا اور کسی کا نہیں ہے سو so انہوں نے اپنے رب پر یقین کر لیا بس انہوں نے کہا اے میرے معبود میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا تیرے کسی رسول کا کلام تو اللہ نے فرمایا بلکہ میں ہی تم سے کلام کر رہا ہوں تم میرے قریب ہو جاؤ تو حضرت مس علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے ان کے کندے کپ کب کپا رہے تھے قدم لڑکھڑا رہے تھے دل مضطرب تھا حتیٰ کہ وہ اس درخت کے قریب کھڑے ہو گئے جس سے ندا آئی تھی جس سے ندا آئی تھی اس کے قریب ہو گئے تو اس جگہ پر یہ بحث کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا موس علیہ سلاۃ وسلام نے جو کلام سنا تھا اس کی کیفیت کیا تھی تو امام اشعری نے کہا کہ حضرت موس علیہ السلام نے کلام قدیم سنا تھا جس میں نہ کوئی حرف تھا اور نہ کوئی آواز تھی تو اگر یہ شبہ ہو کہ بغیر آواز کے کلام کس طرح سنائی دے سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جب تک اس کا کوئی رنگ نہ ہو اور اللہ بے رنگ ہے اور جنت میں اور حشر میں مومنوں کو دکھائی دے گا تو جس طرح وہ باوجود بے رنگ ہونے کے دکھائی دے سکتا ہے اس طرح اس کا کلام بغیر کسی آواز کے سنائی دے سکتا ہے اور ما ورا ان مہر کی علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے لیکن حضرت موس علیہ السلام نے جس سنا وہ کلام قدیم نہیں تھا وہ ایک آواز تھی جس کو اللہ نے اس درخت میں پیدا کر دیا تھا اور انہوں نے اس عائد سے اس اطلاع کیا ہے کہ اللہ نے حضرت مس علیہ السلام کے آگ کے پاس آنے پر ندا کو مرتب کیا ہے اور جو چیز کسی حادث پر مرتب ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے تو حضرت مسی علیہ السلام نے کلام قدیم نہیں سنا تھا کلام حادث سنا تھا تو یہ مطلب اس پر مطلب مختلف جو ہے وہ معاملہ ہے علماء کے اپنے اپنے اس پر جو ہے وہ بڑی ان کی آراء ہیں اور ان کی تحقیق ہیں دیکھیے یہاں پر ایک بات کی اور بھی وضاحت کروں کہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ اے موسا اپنے نعلین اتار دیجئے میں بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں سو آپ اپنے جوتے اتار دیجئے حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن حضرت موسا اپنے رب سے کلام کیا اس دن انہوں نے اون کی چادر اور اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ان کی آستی بھی اون کی تھیں اور شلوار بھی اون کی تھی اور ان کی نالین مردہ گدے کی اون کی تھی یہ ترمیزی شریکی عدیز ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیں لباس تک بتا دیا اور جانوروں کا بھی بتا دیا کہ کون سے جانور کی اون جو ہے حضرت موس علیہ السلام نے اس کا لباس پہنا تھا یہ ہے علم مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلاط وسلام کا یہ ہے علم جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا فرمایا خدا کی عزت کی قسم ایسا محبوب ملا ہے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے منکر ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی علم کی سے جو ہے وہ شان علمی شان کم کرنے کے لیے روایتیں ڈھونڈتے ہیں حدیث معاذ اللہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنی طرف سے رائے دے کر تفسیریں شروعات کر کے قرآن اور عزیز کو غلط بیان کر کے امت کے دل سے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو نکالنے کے در پہ رہتے ہیں دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسا علم دیا ہے علم غیب دیکھیے کہ سینکڑوں برس یہ پہلے واقعہ گزر چکا لیکن حضرت سیدنا موس علیہ السلام کے اس وقت پہنے ہوئے لباس تک کی خبر اور وہ لباس کس جانور کی اون اور کھال کا تھا اس کی خبر بھی میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں سبحان اللہ تو حضرت سیدنا موس علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ کے پیروں کو اس مقدس سرزمین کی مٹی لگے اور اس کی برکت آپ تک پہنچے سبحان اللہ اور اس میں یہ تندیر کی ہے کہ مقدس جگہ پر جوتی اتار کر جاتے ہیں جیسے مسجد حرام مسجد نبوی دیگر مساجد اور یہ عملے مقدس اور مبارک سرزمین کی عزت اور کرامت کو اور اس کے ادب اور احترام کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے خصوصاً اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہونے والے تھے تو یہاں زیادہ ادب اور احترام کرنا ملحوظ تھا تو جب لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ادب کے تقاضے سے جوتے اتار دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت یہ زیادہ چاہیے تھا کہ جوتے اتار دیے جاتے جبھی تو حضرت مص علیہ السلام کو حکم ہوا آپ نے جوتا اتارا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے اس رستے میں حضرت موسی علیہ السلام کے لیے نور اور ہدایت کا فرش بچھا دیا تھا اور اللہ کے بچھائے ہوئے فرش کو جوتیوں سے روندنا نہیں چاہیے تھا اس وجہ سے بھی حکم ہوا تھا کہ جو ہے وہ جوتے اتار دو تو حضرت موسی علیہ سلاطو السلام کی طرف سے جو پہلا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے جو حضرت موسی علیہ سلام کو حکم دیا گیا وہ یہی تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نعلین اتار دو تو اب آپ وادیے مقدس میں پہنچ گئے ہیں تو اپنے دل کو دنیا اور آکرت سے خالی کر کے صرف اللہ کی ذات کی معرفت میں مستغرق ہو جائیں اللہ کو اکبر کبیرہ تو یہ وجوہات ہیں جو کہ ارشاد فرمایا گیا ہے اس سے متعلق اب یہاں پر بہت سی مطلب جو ہیں وہ جو ہے وہ معاملات ہو سکتے ہیں بیان ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال اسی پر اکتفا جو ہے ہم کرتے ہیں اور بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ وادی توہ میں جب حضرت مس علیہ و السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نالین اتارنے کا حکم دے دیا تو مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں بھی اگر کوئی ادب اور احترام کی وجہ سے بغیر نالین کے وہاں پر چلتا ہے تو یہ اسی آیت مقدسہ سے استدلال ہے کہ جب وادی مقد... توہ کا ادب یہ تھا کہ وہاں جوتے اتار دیے جاتے تو پھر جس کو حرم میرے آقا علیہ السلام نے بنایا اور مکہ ہے جو مدینہ ہے وہاں کا بھی ادب اور احترام اگر کوئی اس طرح کرے تو یہ بالکل جائز جبھی تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ننگے قدم مدینہ پاک میں رہے کبھی بھی آپ نے جوتی نہ پہنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پر میرا قدم لگ جائے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ کا علیہ وسلم جو ہیں وہ گزرے ہوں یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا قدم جہاں پڑا ہو تو میں وہاں سے جوتی سمیت گزر جاؤں تو یہ ادب اور احترام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب اور احترام کی عطا فرمائے آمین دین نام ہی ادب اور احترام کا ہے یہ یاد رکھیے گا جو ادب اور احترام نہیں کر سکا دین اسلام کی روحانیت اسے حاصل نہیں ہو سکتی میرا رام ارشاد فرما رہا ہے سولہ بے شک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلا پائے فلاں یا سنک انہا تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے یہ دو آیات مقدسہ ہیں ان میں ارشاد یہ فرمایا گیا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں مراد کیا ہے کہ بندوں کو اس کے آنے کی خبر نہ دوں اور اس کے آنے کی خبر نہ دی جاتی اگر اس خبر دینے میں یہ حکمت نہ ہوتی کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلا پائے یعنی اس کے خوف سے معافی طرق کرے لڑکیاں زیادہ کرے ہر وقت توبہ کرتا رہے تو ارشاد ہوا فلاں یا سد تو ہرگز تجھے یعنی اے امت موسا خطاب ظاہر بظاہر حضرت موسٰ علیہ السلام کو ہے مراد اس سے آپ کی امت کو ہے کہ ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہ لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے یعنی اس کا کہنا مانے اور قیامت پر ایمان نہ لائے ایسا نہ کرنا قیامت پر ایمان لانا دیکھی اللہ نے قیامت کو بھی مخفی رکھا ہے اور موت کے وقت کو بھی اللہ تعالی نے مخفی رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے پس اگر بندوں کو اپنی موت کا وقت معلوم ہوتا تو وہ آخری وقت تک برے اور ناجائز کام کرتے رہتے اور موت سے پانچ دس منٹ پہلے توبہ کر لیتے اور اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا اور وہ سزا پانے سے بچ جاتے پس بندوں کو موت کے وقت پر مطلع کرنا دراصل ان کو معصیت کرنے پر ابارنا ہوتا اور یہ جائز نہیں ہے تو اس کے بعد فرمایا تاکہ ہر شخص کی صحیح کا سلا دیا جائے تو آیت کا یہ حصہ قیامت کے وقوع کی دلیل ہے کیونکہ قیامت کے وقوع کے بعد جزا اور سزا کا نظام قائم ہوگا اگر قیام قیامت واقعہ نہ ہوتی تو اطاعت گزار نافرمان سے اور نیکوکار بدکار سے ممتاز نہ ہوتا اللہ تعالیٰ سورج صاد میں ارشاد فرماتا ہے کیا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی نسل کر دیں گے سبحان اللہ ارشاد خدا بندی ہے آئس نمبر سترہ اور اٹھارہ ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وما تل کا مینی کا یا اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسا کال ہی اصا اطا وک الیحا و احسا با علا غن ولی اصیحا ما کی یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیا لگاتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر پتے جارتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں یہ بڑا مشہور مطلب جو ہے وہ واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا اور متعدد روایات اس سے متعلق بھی ہیں جو کہ علماء کرام ارشاد فرماتے رہتے ہیں تو یہ آٹھ نمبر سترہ میں فرمایا گیا اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسا یعنی سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنے اصح کو دیکھ لیں اور یہ بات قلب میں خوب راسک ہو جائے کہ یہ اصح ہے تاکہ جس وقت وہ شام کی شکل میں ہو تو آپ کی فاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو یا یہ حکمت ہے کہ حضرت مس علیہ السلام کو مانوس کیا جائے تاکہ ہیبت کا اثر کم ہو تو اس لیے پوچھا گیا ورنہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں کیا ہے اللہ تو ہر شہ سے واقف ہے ہر شہ کا علم اللہ تعالی کو ہے تو سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی یہ مسئلہ یاد رکھیں تو جب اللہ رب العزت نے یہ پوچھا تو حضرت مس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اعلی ہی عرقی یہ میرا عصا ہے یعنی اس عصا میں اوپر کی جانب دو شاخیں تھیں تو نبا اس کا نام تھا تو عرض کر رہے ہیں یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں یعنی مسلے توشا اور پانی اٹھانے موبی جانوروں کو دفع کرنے دشمنوں سے محاربہ میں کام لینے وغیرہ کے اور بھی کام ہیں تو ان فوائد کا ذکر کرنا ب طریقہ شکر تھا اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تو اس کا جواب ادر تم علیہ السلام نے اس طرح جو ہے وہ عرض کر دی تو دیکھیے اللہ تبارک مطالعہ جلا جلالہ اپنے پیارے جلیل القدر نبی سے جو پوچھا ہے تو اس کے پوچھنے کی حکمتیں کیا ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی معمولی چیز کی بہت عظیم افادیت اور اس کے بہت زیادہ منافع بتانا چاہتا ہو وہ پہلے حاضرین سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کے کیا فائدے ہیں اور جب وہ فوائد بتا چکتے ہیں تو وہ اس چیز کے اس سے بڑھ کر بہت عظیم اور کثیر فوائد بیان کرتا ہے اس نہج پر اللہ نے حضرت موس علیہ السلام سے ان کے اثا کے متعلق سوال کیا ایک بات تو یہ یاد رکھیں تو جب اللہ نے حضرت مُصع علیہ السلام کو ان انوار پر مطلع کیا جو درخت سے آسمان کی طرف جا رہے تھے اور ان کو فرشتوں کی تصویر سنائی پھر ان کو اپنا کلام سنایا پھر پہلے ان کو اپنی وسالت کے لیے منتخب فرما کر ان پر لطف فرمایا پھر ان کو مشکل احکام کا مقلب فرمایا پھر ان پر یہ لازم کیا کہ وہ جزا اور سزا کے دن کو یاد رکھیں اور یہ کہ ہر شخص نے بہرحال لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے جہاں اس سے اس زندگی کا حساب لیا جائے گا پھر وعید سنائی کہ جس نے اس دن کو نہ مانا یا اس کو یاد نہ رکھا وہ ہلاک ہو جائے گا اس وعید اور تہذیب کو سن کر حضرت امو علیہ السلام حیران اور دہشت زدہ ہو گئے جیسے کوئی انسان کوئی بہت مطلب جو ہے وہ خوفناک بات سن کر حواق واقع ہو جاتا ہے تو حضرت امو علیہ السلام کی حیرت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ ان سے سوال کیا تاکہ جو ہے یہ اثرات جو وہ کم ہوں تو جب اللہ نے حضرت موس علیہ السلام کو کمال الوہیت کی معرفت کرائی تو یہ ارادہ کیا کہ ان کو بشریت کی معاملے پر بھی مطلع کیا جائے اس لیے بھی یہ سوال ہوا اس کی کئی حکمتیں ہیں تو دیکھیے اس آئد سے معلوم ہوا کہ اللہ نے حضرت موس علیہ السلام سے بلا واقع خطاب فرمایا بغیر کسی واسطے کے خطاب فرمایا اور یہ شرف ہمارے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوا اس سے لازم آئے گا کہ حضرت موسا ہمارے آقا سے افضل ہوں بھائی یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام سے کیا اللہ نے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے اگر نہیں تو پھر حضرت موسیٰ سے تو فرمایا ہے تو کیا وہ افضل ہو گئے تو جواب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ف اوہا اب دھیی ما اوہا سورہ نجم کی آیت نمبر 10 سو اس نے اپنے عبد مکرم کی طرف بلا واسطہ وہی فرمائی جو وہی فرمائی اللہ رسول کی جو گفتگو ہے وہ راز ہے وہ بیان نہیں کیا گیا اللہ نے اپنے محبوب پر وہی فرمائی جو وہی فرمائی یہ اللہ جانے اور اس کے رسول جانے اللہ اکبر تو شب مراج اللہ نے ہمارے نبی سے کلام فرمایا فرق یہ ہے کہ حضرت موس علیہ سلام سے جو کلام فرمایا اس کو مخلوق پر ظاہر فرما دیا اور ہمارے نبی پاک سے جو کلام فرمایا وہ ایک سر ہے وہ ایک راز ہے اس جس پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا حتیٰ کے کی رام کاتبیر کو بھی مطلع نہیں فرمایا اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عبوسا علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام فرمایا لیکن یہ منقول نہیں ہے کہ ان کے کسی امتی نے بھی اللہ سے کلام فرمایا ہو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کو یہ شرط دنیا میں بھی حاصل ہے آخرت میں بھی حاصل ہوگا اور دنیا کی مثال یہ ہے کہ بخاری کی حدیث سماج حضرت عنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی میں باتیں کرتا ہے اللہ اکبر طبیر اپنے رب سے سرگوشی میں باتیں کرتا ہے اور آخرت میں مثال کیا ہے آخرت میں مثال کیا ہے سفیاان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے سوال کیا اے ابن عمر کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ سرگوشی کرنے کے متعلق سنا ہے انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مومن کو اپنے رب کے نزدیک کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر رکھ دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا آیا تم فلاں گناہ کو پہچانتے ہو وہ کہے گا میں پہچانتا ہوں وہ دو بار کہے گا میں پہچانتا ہوں اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تم پر پردہ رکھا تھا اور آج میں تم کو بخش دیتا ہوں پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا اور دوسروں کو یا کافروں کو لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا امت مصطفی کو پردے میں اور کافروں کو سب کے سامنے تو یہ میرے آقا کی امت کی جو ہے وہ شرط یابی کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمانا ہے تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو گناہ و بری زندگیاں گزار رہے ہیں دیکھیے اللہ کریم اس کا محبوب کریم رب رحیم اس کا محبوب رحیم کتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں ہمارے لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اب یہاں پر دیکھیے ایک نقطہ میں اور بیان کر دوں کیونکہ اس موضوع پر پھر پتہ نہیں کب بات ہونی ہے کہ حضرت موس علیہ السلام سے اس آیتوں میں سترہ نمبر آیت میں اللہ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے دان میں کیا ہے لیکن حضرت موسی علیہ السلام نے جواب کیا دیا اتنا لمبا جواب دیا کہ مطلب جو ہے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں بکریوں کے درخت کے درختوں کے پتے بھی بکریوں کے ہی جاڑتا ہوں میرے اور بھی اس میں فائدے ہیں حالانکہ آپ صرف لاٹھی بھی فرما سکتے ہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے اتنا لمبا جواب دے دیا لیکن آپ صرف اصا بھی فرما سکتے تھے تو یاد رکھیے یاد رکھیے کسی سوال کے جواب میں ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی درست ہے جن کے متعلق سوال نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی یہ بڑا پیارا نکتہ ہے اس پر حدیث سماج فرمائے ترمیزی شریف کی حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت تھوڑا پانی ہوتا ہے اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پیاسے رہیں گے کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں تو فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے تو دیکھیے صرف سمندر کے پانی کے پاک کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا لیکن آقا علیہ السلام نے اس کے پاک کرنے کا بھی ذکر فرما دیا اس کے مردار کے حلال ہونے کا ذکر بھی فرما دیا تو معلوم ہوا کسی سوال کا طویل جواب دینا صحیح ہے ٹھیک ہے نا جواب دینا صحیح ہے اور یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت موس علیہ السلام نے اس وجہ سے یہ طویل جواب دیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دیر تک کلام کرنے کا انہیں شرف حاصل ہو سکے ٹھیک ہے زیادہ دیر تک اللہ سے کلام ہونے کا شرف جو ہے وہ انہیں حاصل ہو سکے آئس نمبر انیس سے لے کر چوبیس تک تلاوت کر رہا ہوں اور آج کے درس قرآن سے متعلق یہ آخری آیات ہیں ارشاد خدا بندی کو موسا فرمایا اسے ڈال دے اے موسا فَإِذَا <تَسْعَا> تو موسا نے ڈال دیا تو ہی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا کا حل الا اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے وب ود من یادا کا علا جنا کا تخر ام غیر ان آیات اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی لینو کا من آیاتی نل کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اد ہب علا فر آؤ نہ ان پاس جا اس نے سر اٹھایا تو یہ آئٹ نمبر انیس سے چوبیس تک آپ نے تلاوت یہ ہے وہ سماعت کی ہے اس نے سانپ کا ذکر بھی کیا ہے کہ موسا نے ڈال دیا تو جب بھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا یعنی قدرت علا دکھائی گئی کہ جو اصا ہاتھ میں رہتا تھا اتنے کاموں میں آتا تھا اب اچانک وہ ایسا ہے بت ناک اسدہ بن گیا یہ حال دیکھ کر حضرت سیدنا موسا علیہ سلاطم السلام کو خوف ہوا تو رف فرماتا ہے اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے یہ فرماتے ہی پھوپ جاتا رہا حتیٰ کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا وہ آپ کے ہاتھ لگاتے ہی مثل سابق اصا بن گیا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور معجزے کا ذکر فرماتا ہے فرمایا وقت مم یادہ کا اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا یعنی کفے دست راست دستے راست بازو بائیں سے بغل کے نیچے ملا کر نکالیے تو آفتاب کی طرح چمکتا نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوا نکلے گا خوب سفید تخرج بیدا خوب سفید نکلے گا بے کسی مرد کے ایک اور نشانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت موس علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا اور یہ معجوزہ آپ کے اعظم معجزات میں سے ہے جب آپ دوبارہ اپنا دست مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو وہ دست اقدس حالت سابقہ پر آ جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نشانی تھی تو فرق فرماتا ہے فرعون کے پاس جا یعنی رسول ہو کر فرعون کے پاس جا اس نے سر اٹھایا انہو ہو اس نے سر اٹھایا یعنی کفر میں حد سے گزر گیا اور کھدائی کا دعوی کرنے لگ گیا ہے تو اے موسا تو مطلب جو ہے وہ فرون کے پاس اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے لیکن ہم اسی پر استفا کرتے ہیں اور آیت نمبر پچیس سے انشاءاللہ کل ہم درس کا پھر آغاز کریں گے اور آخر میں چند باتیں میں انہی آیات سے متعلق کر دیتا ہوں دیکھیے اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ صلاط وسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا پھر اللہ نے ان کو عطا جد بیدا کے دو مجزے عطا فرمائے تاکہ انہیں خود بھی ظاہر ہے کہ شرح صدر کامل بصیرت ہو اور جن کو وہ اللہ کی توحید اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیں تو ان دلیلوں سے ان معجزات سے اپنی نبوت کا اظہار بھی فرمائیں اور جو اثا تھا آپ کے پاس یہ اس کی دو شاخیں تھیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنت کے درخت کا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل نے آپ کو لا کر دیا تھا اور, اور بھی اس کے علاوہ روایات ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور یہ وراثت پھر حضرت موس علیہ السلام تک آیا اور جب حضرت موس علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس عصا میں میرے اور بھی فائدے ہیں تو اللہ نے بتایا اور دکھایا کہ ہم نے اس میں جو فائدے رکھے ہیں وہ تمہارے رحم و گماہ میں بھی نہیں یہی وجہ تھی کہ جب آپ کو اثر ڈالنے کے لیے فرمایا گیا تو وہ بہت بڑا ازدحا بن گیا تو اس کی بھی وجوہات ہیں کہ جب غیب سے حضرت موسی علیہ السلام کو ندا کی گئی تو یہ بھی معجزہ تھا اور حضرت موسی علیہ السلام کو مطلب ظاہر ہے کہ یہ معجوہ بھی, بھی دے دیا گیا اور پھر اللہ نے چاہا کہ آپ فرعون کے پاس جانے سے پہلے اصحا کے سانپ بن جانے کا مشاہدہ کر لیں تاکہ فرعون کے سامنے بے خوفی سے اپنا معجزہ جو ہے وہ پیش کر سکیں تو اس وجہ سے مطلب یہ معاملہ ہے اب یہاں پر جو فرمایا گیا یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ یدبا اور اصح میں کون سا معجوزہ زیادہ عظیم ہے تو یاد رکھیے یہاں پر اگر اس سے متعلق ہم گفتگو کریں تو دیکھیے دونوں ہی اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ید بی کی بہ نسبت اثا کا معجزہ زیادہ بڑا ہے کیونکہ ید بیزاں کے معوجے میں تو صرف رنگ کا تغیر ہے اور اثا کے معجوزے میں رنگ کا تغیر ہے جسم کا بڑا ہونا بھی ہے اس میں حیات قدرت اور مختلف اعضاء کا پیدا کرنا ہے پتھروں اور درختوں کو نگلنا ہے پھر اس کا اسی طرح عصا بن جانا ہے لہذا عصا ان کا زیادہ بڑا موجودہ ہے حضرت موس علیہ صلاحت و کا تو حضرت واہ بن منبی نے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرا کلام سنو میری وصیت کو یاد رکھو میرا پیغام لے کر جاؤ تم میری آنکھوں اور کانوں کے سامنے ہو میں تمہیں اپنی اس مخلوق کے پاس بھیج رہا ہوں جو میری نعمتوں پر اترا رہی ہے میرے عذاب سے بے خوف ہے اس کو دنیا نے مغرور کر دیا ہے اب کہ وہ میرے حق کو بھول گیا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر مجھے اپنے عہد کا پاس نہ ہوتا تو میں اس کو فوراً اپنے عذاب میں جکڑ لیتا لیکن میں نے نرمی کی تم اس کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ اس کو میری عبادت کی دعوت دور اس کو میرے عذاب آپ سے ڈراؤ اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا پھر حضرت موسا علیہ السلام سات دن تک خاموش رہے کسی سے بات نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کا جواب دے تو تب حضرت موس علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کالی موسا نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے لیکن یہ آیت نمبر پچیس ہے جو ہم نے تلاوت کر دی ہے اور اس سے متعلق تفصیل کل آپ کے سامنے پیش کروں گا تو سورہ کہا کی چوبیس آیات آج مکمل ہوئی اللہ تبارک کا وطالعہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہم آمین ثم آمین وما علینا البلا البلاغ المبین تو ان اللہ تعالیٰ آیت نمبر پچیس سے ہم درس قرآن کا کل آغاز کریں گے پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے نو بجے اب نا شریف الے فرما دیں تو تشریف لے آئیں عثمان بھائی اور دل میں مدینہ آپ نا شریف الع کر دیں دونوں رومز میں جزاکم اللہ خیرہ نا شریف پلے فرمائیں پھر جب ہم ہینڈ ریز کریں تو پھر ہمیں پھر آپ دے دیجیے گا مائک تو انشاءاللہ ہم کے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انشاءاللہ درس کی صحادت حاصل کریں گے جزاکم اللہ خیر